یہ مزتی درد دل کی مینائے اشرف میرے مرشد محبوب سیدی محدی و, و محبوبی مرشدی و مولای اللہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد کے ساتھ رحمت اللہ یہ مزید مینائے عالم اللہ تعالیٰ کے خرب کی اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی مستی ارشر عالم ہے سارے جہان کے شرابوں کے نشے سے بات کر یہ نشہ جو پاکی جا ہے یہ مانتی درد کی عشرت عالم متی کردم ہےرک جا میں محتا ہے یہ دل کی اللہ والے دنیا داروں میں دنیا داروں پہ طرف کھاتے ہیں رحم کھاتے ہیں یہ کام پسے ہوئے ہیں دنیا دار وہ ہے جو اللہ کو پھولا ہوا دنیا دار وہ نہیں ہے جو مال والا ہے کاروبار والا ہے بنگلے گاڑیوں والا ہے بلکہ دنیا دار وہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے اللہ سے حافظ ہے اللہ کے اقدامات پر عمل نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانیوں میں چھٹائی کے ساتھ ملوث ہے نافرمانیاں کرتا رہتا ہے ندامت بھی نہیں توبہ بھی نہیں اس کو دنیا دار کہتے ہیں اگر کوئی غریب آدمی نافرمانی میں ملوث ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہے وہ بھی دنیا دار ہے اگرچہ اس کے بعد مال نہ ہو جو اوپری نہ رہتا ہو لیکن اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہے اور دنیا دار ہے تو مال والا ہے تو بھی وہ دنیا دار ہے پکا اللہ والا وہ ہے جو مال و اسپاق بھی ہو اور نہ بھی ہو تو وہ اللہ سے غاطر نہیں رہتا اور اس کے قد میں جو اللہ کی عشق و مستی ہوتی ہے آہ اس کو حافظ چراہی فرماتے ہیں کہ حافظ دشت بے خود جو حافظ گشت پہ خود کے شمار پیر مملکت کا ہے اللہ کے عشق و مستی میں اللہ کے خود سے جب حافظ مست ہوتا ہے اور مستی میں محبت میں اللہ کا نام لیتا ہے اس وقت یہ حالت ہوتی ہے دل کی کہ کاس کی جو سلطنت ہے اس کو ایک جو, جو ہوتی ہے جو آٹے کی آٹا جس سے بنتا ہے اس جو کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار یہ حال اللہ کے قرب کی کے دل کی شی آر آدم ہے ہر جاتے محاش کے سنے تارے عدم ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے یہ پل دل کا گلشن کا دل تھا اللہ کے قرب کا گلشن جس میں جس دل میں اللہ کے قرب کے پھول کے جب کھیلے ہوئے ہیں اور یہ قرب کیسے نصیب ہوا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے قم اٹھانے سے قم اٹھانے سے گلشن بنتا ہے یہ گلشن جو جی ہے اس کے پھول عجیب ہیں اس گلشن کے پھول اللہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے غموم اور ہموم یہ دلشن عجیب ہے کہ اس کے پھول جو ہے یہ غم ہے عربت یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرد دیوال رحمت اللہ علیہ کا ایک مضبوط نظم فرمایا دوستوں چارا اور دنیا کے دوستوں چارا اور دنیا کے تیر سے بوٹیوں کی جلدی ہیں سے بوٹیوں کی ہیں لیکن دل میں خدا کے چارہ لیکن دل میں خدا کے چارہ آگو کے لہو سے چلتے آگو کے لہو سے ہیں یہ گلشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب و مستی یہ ایسا گلشن ہے کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے راستے کے غم اٹھانے سے یہ قرب ملتا ہے اور یہ وہ گلشن ہے کہ اس گلشن کے آگے ان غموں کے آگے سارے عالم کے پھول بھی اگر گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس راستے کے ایک کانٹے کا بھی قدا نہیں دیوال نہیں فرمائیں گی بات یہی رہا تھا کہ دنیا دار جو وہ اللہ والوں کی طرف کھاتا ہے سمجھتا ہے تو بڑے غمبے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی مال مالوس بات بھی نہیں ہے شیشت بھی دکھائی دے لیکن اللہ والے اس پہ طرف کھاتے ہیں کہ چاہے ہمارے دل کے گلشن سے یہ واقف ہی نہیں ہے اگر واقف ہوتے تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ والے ہوتے قلب کے گلشن اور اس کے سکون اور اس کا چین بادشاہوں کے کو اطراف ہو جائے اس کا کہ ان کے قلب میں کیا چین اور سکون اور خوشی ہے اور کیا دولت لیے بیٹھے ہیں تلواریں لے کر دور پڑے اس کو چھیننے کے لیے لیکن یہ دولت تلوار سے نہیں بہت بدرشن ہے دنیا میں مغرب ہے چوپانی بہت پرشن ہے دنیا میں مغرب ہے چوپانی شر د کلام ہے یہ درشند عالم ہے بہت تو گئے ملے تم یا لیکن کیا کہوں دل بہت تو دے میرے تم میں لیکن کیا کروں تو پاتر دے دل کا دینا مارے یا ہے یہ تو پادل دل کا دونوں جہان حیامتوں سے پڑھ کر یہ درد دل کا تحفہ اور درد دل وہی کہ اللہ کو پانے کا غم اللہ کی محبت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اپنی خواہشات کو فنا کرنے کا غم یہ تحفہ جب حاصل ہوتا ہے اور اس تحفے کو حاصل کرنے کا ذریعہ صوبت اللہ ہے اور ذکر اللہ پر مداعمت ہے اور گناہوں سے حفاظت ہے اور اسباب گناہ سے متعدد ہے اور سب میں دونوں بہت تو میرے تم یا میرے لیکن کیا لیکن جا دل یہ تو دل کا حاصل ہر حل گناہ سے بچنے پر اللہ کا خوب شکر ادا کرو اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو اپنی مجاہدے پر نظر نہیں جائے گی اللہ کی توفیق سے انسان گناہ سے بچتا ہے تو یہ عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور جو گناہ سے رجتا ہے وہ بھی اللہ کی توحیف سے ہے اپنی بڑائی دل میں نہیں آئی کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا میرے رحمۃ اللہ علیہ میری مشکل میں دو رحمۃ اللہ علیہ کیا اور انضرت حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب کا ساؤتھ افریقہ سے ایک بڑے عالم کا فون آیا اور انہوں نے اگر کیا کہ حضرت جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے ساری دنیا میں مجھے بلایا جا رہا ہے ساری دنیا میرے دھیان سننا چاہتی ہے اور لوگ جو رجوع کر رہے ہیں تو مجھ کو خطرہ ہے کہ میرے دل میں پڑھا ہی نہ جائے حضرت والا رحمۃ اللہ نے ان سے اشارہ فرمایا کہ آپ خوب شکر کریں اور شکر سب پور ہے اور تکبر سب کے بہت ہے تکبروں سے دوری ہوتی ہے تو شکر میں اور تقدر میں تدار ہے اور اجتماع جنت محال ہے تو شکر کرو گے تو تک نہیں آئے گا تو اللہ کا قرب ہو جائے گا تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا شکر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لہ ان شکر تم لا بھی کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے تو یہ اس میں ترقی کا بھی وعدہ ہے ترقی بھی ہو جائے گی اور اپنی اپنی اپنی نگاہوں میں گرا رہے گا اللہ کی توفیق پہ نظر رہے گی اس لیے اللہ کے راستے میں کوئی اگر گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو خوب شکر کرو کہ ہمارا کمال نہیں کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے یا گناہ سے بچنا ہو گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے دونوں پر اللہ کا شکر ادا بہت تو روزے ملے ملے میرے تم یہاں ملے تم کیا تم آل لے دل کا ماسم جسے دے کو سر میں پودا کسی شے کا جسے دیکھو کے سر میں ہے پودا کسی شاع مگر سود جانا سودا لم ہے سودا جانا اللہ تعالیٰ کا سودا جسے سر میں ہے سودا کسی شہدار اس کو سمجھانے کے لیے رسی والا رحمت اللہ علیہ نے ایک بات سنایا کہ شاہ محمود ایک بادشاہ تھا اس کا ایک بہت ہی وفادار غلام تھا آیاز اور اس کے پینسٹھ وزیر بھی تھے اور دفعہ بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے اور آیاز کی عقل مندی اور ہوشیاری دکھلانے کے لیے سب کو اس وقت کاربار نے جمع کیا اور اعلان کیا کہ ہر طرف کہیں دولت دولت رکھی ہے سونا چاندی کا پھیل لگا ہے کہیں جن کی جواہرات ہیں کہیں حسین لڑکیاں ہیں کہیں وزارت کی کبسیاں ہیں ورز خوب ساری نعمتیں رکھی ہوئی اور بادشاہ نے عام اعلان کیا کہ آج کامینت ہر وزیر جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو کوئی وزیر دورہ کوسی کی طرف کوئی وزیر دورہ سونے چاندی کی طرف کوئی وزیر دورہ حسی لڑکیوں کی طرف اسی طرح کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھا اور ایاز جو ہے اس نے کیا کیا کہ بادشاہ تمجھے بادشاہ نے سب کے سامنے پوچھا کہ بھائی تم نے اتنی دولت رکھی ہے جواہرات رکھی اور اتنی حسین لڑکیاں ہیں سارا کچھ مفت میں مل رہا تھا تم نے کیوں نہیں لیا ان چیزوں کو ہاتھ کیوں نہیں رکھا اس نے کہا کہ حضور اگر آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ ساری دولت بھی میری ہو جائے گی سارا ملک میرا ہو جائے گا اور یہ سارے وزیر جو میرے بھوک پالش کریں گے تو اس کی اور یہ تو مومن کی اقل مندی ہوشیاری انسان کی عقل مندی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لے لے کیونکہ سارا جہان اللہ کا ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ کو پالیا تو سارا, سارا جہاں پالیا کسی کو حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ مانگا کرتے تھے کوئی کس سے کچھ کوئی کچھ مانتا ہے لانی میں کچھ سے طلبدار دے کوئی کس سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے گراہی میں تج سے طلبگار تھے اور پال صاحب فرماتے ہیں کہ تو میرا تو سب میں فلک میرا زمین میں تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں اور فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکی کی بہار دل دیاباں کیا ہوا عالم دیاباں ہو گیا دل بیاباں کیسے ہوتا ہے جیسے ہی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اسی وقت اس کا دل بیاباں ہو جاتا اسی وقت سارے اسباب ایش ہوتے ہوئے سارے اسباب راحت ہوتے ہوئے اس کا دل کانٹوں بھری جھاڑی ہو جاتا ہے کانٹوں بھری جھاڑی کانٹوں بھری مولانا لومی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے اللہ والوں کا اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے فرماتے ہیں بر دلے سارے ہزارا ہم بول کے دل شم بون اگر اللہ کے تر کے باغ اللہ کے تور کے گلشن سے یعنی ان کے دل سے اللہ سے برابر بھی دل میں غفلت محسوس ہو جاتی ہے تو لڑک جاتے ہیں اور ان کے دل پر ہزاروں بند ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سودا بہت ہی قیمتی سب سے اعلیٰ بہت قیمتی کیا سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ ہے اور اس کا کوئی میسر بھی نہیں اللہ تعالیٰ برماتے ہیں ولم یب اللہ کو اس کا کوئی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سودا اس کے برابر تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اللہ کے سودے کیا جسے دے سو کے سر میں سودا کسی جسے دے کو کے سر میں سودا کسی کے مگر سوتا چاد سوتا آگم ہے مگر سوتا چاندا اک ترے سوتا آگم ہے یہ مینا آدم گے محتا سہ یہ اللہ والوں گئے دل, دل کا حال بدک ہم گا درجے سے ہف کا گرم رجتا میں بدھ ہم گان درجے سے ہف کا گرجتا میں بال کے ح اللہ ارے اللہ کا اللہ کا دردیش جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ غیر فانی ہوتا ہے جاویدانی ہوتا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں باقی سارے ہنگامے سب پڑ جائیں گے فلاح کے بعد بےکار ہوتے ہیں ہوا سب پر فلاں کے بعد بےکار ہوتے ہیں ہوا سب پر کھلی ہوتی ہیں گ مگر بینا نہیں ہوتی ابھی سب ہنگامہ چل رہا تھا سب ڈرامہ چل رہا تھا سب افسانہ چل رہا تھا بیوی بچے محبت کر رہے ہیں والدین محبت کر رہے ہیں نو کر کرو جی حضور جی حضور کر رہے ہیں جی حضور پہ ہر آدمی کے جملہ یاد آیا میں احمد پر باتیں نہیں کہا آج کل بے بھوک کھانے کا میں ریواجہ بھوک ہے نہیں ہے کئی کچھ تو کھا لو اور نوکر آ کہتا ہے کہ حضور کچھ تو کھا لیجیے حضور ورنہ سوکھ کے ہو جائیں گے کھجور تو یہ سارے سارے مزے ایک دن سک پڑ جائیں گے سادر نے فرمایا کہ جب موت کی جو روشنی تاریخ ہوتی ہے اس وقت جو ہے ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ مریض زندہ ہے لیکن حقیقت میں اس کے سارے حوال بیکار ہو چکے آ کے کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا زبان زبان ہے لیکن چھ نہیں سکتا کان ہے لیکن بیوی بچوں کی باتیں والدین کی باتیں نوکر چاگر کی باتیں نوکر آ کہتا ہے کہ حضور ایک لاکھ ڈالر کا فائدہ ہوا ہے مگر اب کان بےکار ہو گئے ختم ہو گئے اسی طرح سے ہاتھ ہے اب بیوی بچوں کو چھو نہیں سکتا سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں سب ہر چیز ہر مزہ سوائے اللہ کے سارا عالم حادث ہے سارا عالم فناہ ہونے والا ہے اس لیے سب سے بڑھیا سودا کسی بھی حضرت نہیں ہے شاید محمود مجھ سے بات کر سنا ہے کہ آیا کیا اشاری کی کیا بادشاہ دے لیا ہے تو ساری سلطنت اس کی ہو اور ہم اگر اللہ کو پالے سارا جہاں ہمارا بس ایک مت کا ماتانی ہر گو طریقہ سنایا میں خوشی پر میم مہا خوشی پروان کی مرتا نی مہا نہ کچھ بدنام نہ کچھ پرو یہ جس زمانے میں بدنامی کا خوف اور لوگوں کے لان کا خوف یہ اللہ کو پانے نہیں یہ کہ لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا کہ یہ مرد بہت خطرناک ہے لوگ کیا کہیں گے دل میں خوف ہوتا ہے ظاہر میں کہتا ہے کہ پوچھے بھائی گاڑی کی نہیں رکھتے کئی لوگوں کے کہنے میں ناؤ کہتے نہیں مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں داری رکھ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی شکل مبارک بنانے میں آپ کو کیا کیا خرابی معلوم ہو رہی کیا شرم آ رہی ہے اپنے, اپنے نبی کی سچے نبی کی شکل بنانے میں کیا آپ کو رہے؟ اپنے دل میں خوف ہوتا ہے جیسے حضرت فرمایا کہ گزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹا کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن محبت جو ہے وہ طبی تھی بتیجے سے بتیجے کی محبت تھی عقلی محبت نہیں تھی اگر عقلی محبت ہوتی تو کام بن جاتا عقلی محبت کیا کہ اللہ اللہ اور اللہ کو مانتے اور ان کا نتی مانتے یہ عقلی محبت تھی اور عقلی محبت نہ ہونے کے اسے کام نہیں بنا اور اب تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے چل میرے کام نہیں کیسی شکل میں کل کو قیامت کے لیے انتواہی دے دوں گا کہ اللہ نہیں مان لے آئے لیکن ان کے دل میں کیا تھا زبان پہ کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے میں قبیلے کا سردار ہوں لوگ کہیں گے کہ بھجیے کے دین پر یہ مان لے آئے یہ دیکھا فرمایا کے دل کو لوگ کیا کہیں گے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بہت خوفناک بیماری ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور یہ بدنامی کا اور لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف سو مت عید سے وہ ہمت حاصل ہو جاتی ہے کو حوصلہ حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو شیروں جیسی زندگی نصیب ہو جاتی ہے لو مریانہ زندگی سے یہ توبہ کر دیتا ہے بس طریقہ یہی ہے کہ بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھے اور یا اللہ کے پاس آنا جانا رکھے وہ نہ ملے تو بزرگوں کے خاتموں کے پاس ہی چل جائے اضرت نے مرمایا کہ کنواں ہے کنویں کے اندر ایک سو ڈولیں گر گئی ہیں رسی ٹوٹ گئی ان کی اور ڈول جو ہے کنویں گر گئی اس کی تہ کے اب ان ڈول کتنی یہ ڈولیں خود کتنی کوشش کریں باہر نہیں نکل سکتی جب تک کہ اوپر سے کوئی رسی پھینکے دوسری ڈول پھینکے اس کے ساتھ چپک کر یہ ڈولیں باہر آ سکتی ہیں اور اگر قیامت تک کوئی نہ آئے تو قیامت تک یہ ڈولیں وہ ان کے اندر ہی رہیں گی اسی طرح سے جو دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے دنیا سے جیت نہ لگا چکے کہ وہ اللہ سے بالکل حاصل ہو گئے ان کو چاہیے کہ جو اللہ سے ہوشار ہیں اللہ کے اللہ کے قریب ہیں اور ان کے پلوب دنیا کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں ان کے بعد آنا جانا رکھے تو ان اللہ تعالیٰ وہ, وہ ایک نہ ایک دن دنیا کی محبت سے ببی دن خالی ہو جائے گا اور خالد سے خالد سے قائم ہو جائے گا مخلوق سے خالی ہو جائے گا خالد سے قائم ہو جائے گا, ہو جائے گا <متحد وبعد> ساکر ساکر ساکر آن کی مرنا مہابرس مرنا محا کر نہ کچھ دنیادی عائشے سے مجھات سے جب کسی لڑکی کا پوج سوار ہو جاتا ہے سارا عالم تو کر رہا ہوتا ہے پہلے کیسی بے لڑکی کے کام کر رہے ہو کچھ خاندان کی لاج رکھ لو کچھ عزت رکھ لو ازم نے کہ برطانیہ کا شہزادہ کیا نام چالیس چالیس تھا چالیس چالیس کا چالیس چالیس تو اس میں جو ہے اس میں جب محبت کی لڑکی سے کوئی پوج سوار ہو گیا کسی کا تو اس نے سارے سارے شاہی خاندان پر الوداع کہنا اس کے آگے کچھ نہیں کہا اس نے سب کو کہا کہ میں کُرسی بھی چھوڑ دوں انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف ہے ہماری روایات کے خلاف ہے کہ یہ آپ اس طرح سے شادی ہو محبت کی شادی اگر ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھتا ہے کوئی اور اچھی سریا بیگم وہ جب لندن پہنچی ہے تو وہاں کی ملکہ سے ملی اور ملکہ سے کہا کہ پٹے بال کر دو تم جی کٹوا لو بال کٹے ہوئے تھے مسلمان کا یہ عالم تھا بال کٹے ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی روایات اور عزت کے خلاف ہے تو غرض یہ کہ وہ اس نے جو ہے جب جو لڑکی کا گونج سوار ہوا ہے عرق مزادی کا تو اس نے ساری بادشاہت کو لاز مار دی اس نے کہا کہ میں بادشاہت چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا تو اسی واقعے سے کچھ ہم کچھ ہم ذرا سبب حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا سودا کتنا مہنگا کتنا دن سودا ہے کہاں مرنے والی لشوں پہ منتے ہیں کہاں دنیا پہ مرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں پر پرونا کی مرنا جینی محبت نے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروایا نام اے ہے بند ہی بسوں کی مرضی پر سے جاؤ نا ہیلو ہے بند ہی کی مرضی پر سے داؤ نا یہی مقصود سوتے ہستی ہے یہی منشا تم اللہ لیا <دون> قرآن پاک اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنہوں کو اور انسانوں کو اللہ لیا مگر اپنی عبادت کریے حضرت نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیا ہدوم کی تفصیل فرمائی ہے لیا لکھوم کہ ہم نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ اپنے دل سے اپنے اندازات سے ہماری اطاعت کرے اور ہماری فرما کر کے ہمارا قرب اور ہماری معرفت حاصل کرے اور معرفت سے محبت پیدا ہوگی مقصود کیا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا ذریعہ کیا ہے اللہ کی معرفت معرفت سے اور فرمایا کہ زیادہ کن یہاں کیوں خود سے اچھا نہیں کرنا اس لیے کہ فرمایا کے معفت وہ مقبول ہے جو عبادت کے راستے ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نمازگین پڑھتے اور دعوی کرتے ہیں کہ ہم ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑی معرفت حاصل ہے ہمارے پلّاؤ ہیں ہر فرمایا ہے کہ آرے بلّا نہیں یہ تو باغڑ بلّا بھی نہیں اس <laughs> لیے اللہ کی مارکت حاصل ہوتی ہے کہیں آپ بھی تو نہیں سب سے زیادہ مزہ کو آئے اس بات سے کی مرضی جی جی من پر پید مت سو دے ہستی ہے یہی منشا آدم ہے یہی جی مقصود ہے یہی جی منشاع آگم ہے جی کر دن کیشم ہے انتہا ہے مہابلم ہے ہماری کے انسان کی مسیح اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد کے بغیر اللہ کی محبت کے بغیر انسان جانور سے بھی بدتر ہے انسان کا شرط یہی ہے کہ ہزاروں مشاوری کے باوجود ہزاروں تفادوں کے باوجود اور اللہ کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ ہم کو یاد کرتا ہے ہماری سال سلم تن سلم کن تن نیلم ہاجو میرا دا پی مولایادم ہے نیلم ہا جو میرا گاپی مولایادم ہماری سلم ہے راری سات سلم ہے رکن وہ نیلم ہوں میرا گا مولا مولام ہے میرا لم مولا مولا یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی یاد دو طرح کی ہے جب تک دونوں طرح کی یاد نہ ہوگی یاد کامل نہیں ہوگی ذکر کامل نہیں ہوگا ایک تو زبان سے اللہ اللہ کرنا اور ایک دل میں اللہ کو یاد کرنا اور دل میں اللہ کو یاد کرنا کیا ہے کہ ہر وقت یہ رہے کہ میرا مولا میرے کسی فیلڈ سے کسی قول سے, سے کسی نیت سے ناراض ملتا ہے اللہ محبت سے ماں کا قولی ول عمل ون جی ہتھی ویل آپ یہ دونوں چیزوں سے ہوتی ہے اگر صرف دوران پہ اللہ اللہ ہو جیسے حضرت نے فرمایا کہ حجن بھی حج کر کے آئی ہیں اور لمبی تجوی میں رہے ہیں اس تفر اللہ اس اللہ پڑے ہیں اور سامنے ٹی بھی دیکھ رہی ہیں اور فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں خبر نامے بھی دیکھ رہی ہیں باہر لوگ پہ آنا سکتے ہیں صرف قبر دیکھتے ہیں خبروں کے اندر کوئی نامحرم نہیں ہوتے کیا اور عورت نامحرموں کو دیکھ رہی ہیں اور مرد نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یہی فزاج حضرت ورانہ شاہ راجنا شاہ محمود فرمایا کرتے تھے ٹی وی جو ہے سانپوں کا رہا ہے اور یہ ساری ٹی وی کی شکلیں نیٹ ہو ٹیبل ہو موبائل ہو سب اس کے اندر جو خرافات ہیں سب وہی شکل ہے سانپوں کا پٹارا ہے سانپوں کا پٹارا جس طرح سانپ سے کر دو اس سے بھی زیادہ اس سے کرو کیونکہ سانپ کیسے کا ہے موت بات ہو جاتی ہے اور یہ نامرموں کو دیکھنا اور گناہوں میں پڑنا اس سے ایمانی موت بات ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ذاکر عالم یہ ذاکر مولان وہ ہے جو ہر وقت کا سے اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن کبھی دل سے بھی اللہ سارا وقت دل سے اصل, اصل جو ذکر ہے وہ ذکر قلبی ہے اور ذکر قلبی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ اللہ کی آواز باز کے دل جاری ہو گیا اگر خدا خیر کر جا کے ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ زمانہ ذکر جاری کرنے کا نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت یہ دستی رکھو کہ میرا مولا کسی وقت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اگر خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر گرا کے روکے اللہ سے معافی مانگ لو مات اللہ تعالیٰ معاف کر کے دیں گے ہماری جو میرا گا کی مولانے عالم ہے جی ما سی در لے کی اشر کے ہے امت جانے مہود شرک سر بانیہ پردیش <تصفح> میں تسکر وطن جانے دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکر لفظ گرامر سے ایک سبق دوران گفتگو حضرت اعلیٰ نے کچھ عربی قواعد افسات فرمائے اور فرمایا کہ اصلی گرامر اسی کو آتی ہے جو اپنے کو گرا کر پناہ کر دے گرامر کے معنی ہیں پہلے گرے اور پھر مر جائے یعنی نفس کو مٹا دے نمک کی کان میں گزا دیکھ کر مر جائے تب نمک بنتا ہے اگر نہیں مرے گا تو نمک بھی نہیں بنے گا گدے کا گدا ہی رہے گا اسی طرح اگر کسی کے چاروں طرف اولیاء اللہ ہوں لیکن جو نفس کو نہیں مٹائے گا تو شیطان ہی رہے گا دیکھو نفس کو نہیں مٹایا تو برشتوں کے ماحول میں ہی شیطان شیتان کیا دوبارہ سن لفظ گرامر سے ایک سبق دوران گفتگو حضرت والا نے ایک عربی قوائے ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ اصلی گرامر اسی کو آتی ہے جو اپنے کو گرا کر پناہ کر دے گرامر کے مانی یہ براد ہے کہ شہد جو تجویز کر دے اس پہ اپنی رائے کو خوفیت نہ دے گرامر کے مانی پہلے گرے اور پھر مر جائے یعنی نفس کو مٹا دے نمک کی کام میں گزا دیکھ کر مر جائے تب نمک بنتا ہے اگر نہیں مرے گا تو نمک بھی نہیں بنے گا گزے کا گزا ہی رہے گا اسی طرح اگر کسی کے چاروں طرف مولیادار ہوں لیکن جو نفس کو نہیں مٹائے گا تو شیطان ہی رہے گا دیکھو نفس کو نہیں مٹایا تو فرشتوں کے ماحول میں بھی شیطان شیطان ہی رہا بس بھائی اللہ تعالیٰ تو پھر مصیب بڑھوائے مولانا محمد کیا اللہ جو پڑا ہمارے یہاں بیشن بولنا سننا اللہ سب کے سب محض اپنے پہلو کرم سے حقول کرما لیں اور دا. ہمارے قصور کو آج تک کے مجھے سے لے کر اللہ تک کتنے بڑے گناہ چھوٹے گناہ کتنے قصور خطا اللہ محد اپنے پلو کرم سے معاف کرما دیتی کیا وقوع یا وزود معاف فرما کیا وقور ودود معاف فرما دیتی کیا وقوع ہوا وزود معاف فرما کیا اللہ معاف کرماتے کیا اللہ ہمیں امن کی تو پھر نصیب کرنا دیں کہنے والے کو بھی عمل کی توفیل مسیح فرما سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق مسیح فرما اپنی محبت کاملا سے ہم سب کے کلو کو مال مال فرما اے اللہ جتنے لوگ بھی ہم سے تعلق رکھنے والے ہوں یا تعلق رکھنے والے نہ ہوں اے اللہ تمام مسلمانوں اپنی محبت کاملا سے نواز دیجیے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر کو تمام دوستوں کے گھر والوں کو مسلم دین مسلمان کو اے اللہ جلد کی دیجیے یا اللہ جلد کی جی بتا کر دوں کہ اللہ اپنے جلد خاص کی جی بتا کر دے اور ہم سب کو اور یسیم کی حق انتہا کرنا اے اللہ کا آخروں کو بھی ایمان دے کر مسلمان بنا دے اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے صاحب افواہ نصب بنا دے ہم سب کو اے اللہ ہماری جائز نوازوں کو پورا فرما دے اور تمام بیماروں کو شکایت کامل ہمیں آج ایک فرما دے صلی اللہ تعالی اللہ سے محمد وصیم ذرا جانا بھی ہے آپ کلام سے آپ گھبراتے تھوڑی برقاس. حضرت وکات الحمد الحمدللہ عمرہ بے خیر ادا ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے بہت دعائیں کیے اپنے کے لیے. یعنی حضرت کے لیے طواف میں عجیب روحانیت اور اللہ پاک کے, کے ساتھ گویا جیسے بندہ اور اللہ ہے اور کچھ نہیں کوئی خبر نہیں کسی چیز کی کبھی ایسی نہیں کبھی ایسے نہیں محسوس ہوا جی. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہم حضرت عبد الامت برکاتہم الحمدللہ للہ عمرہ بالخیر ادا ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے بہت دعائیں کی اپنے مشرق تعمت برکاتہم کے لیے واش میں عجیب روحانیت اور اللہ پاک کا ساتھ اللہ پاک کے ساتھ گویا جیسے بندہ اور اللہ ہے اور کچھ نہیں کوئی خبر نہیں کسی چیز کی کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا <تابع> اللہ والوں کی نظر کبھی رائے نہ ہی اے میرے کا فیض ہے یہ بے مشرین کب حل ہے انہیں کے دعاؤں کا سب الحمدللہ ہے الحمد للہ السلام علیکم آپ مزودا یوگا